اور جو تم میں فرمان بردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے اوروں سے داواں ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے